اٹھائیسواں مکتوب نماز کی مشغولی اور تعلیم کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم برادرم شمس الدین اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان جب کامل ہو گیا اور توبہ درست ہو گئی تو مرید کو چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہے ہرگز ہرگز ایک ساتھ بے وضو نہ رہے رات کا وقت جاڑے کا موسم سرد سے سرد پانی کیوں نہ ہو اور ہر وضو کے بعد دو رکات تحیت الودع ضرور ادا کرے اس کو فوت ہونے نہ دے پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا کرے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا رہے اس لیے کہ المنتظر الاَصلا ایک انحوفِ سولاد جو کوئی نماز کا انتظار کرتا ہے وہ ایسا ہے گویا نماز ہی میں ہے ہر نماز کے بعد وہ درود اور وظیفہ جس کو خود اس نے اپنا معمول کر لیا ہے یا جس ورد کو اس کے پیر نے فرمایا ہے بحضور قلب پورا کیا کرے اور سنو جب مرید رات رہتے صبح کے قبل بیدار ہوئے ہو ہوائی ہو ضروری اور تہارت واجبی سے فرصت کر کے بعد وضو شکرانہ وضو کی نماز پڑھے اور سو بار کہے استغفر اللہ من جنوبی کلحا صغیر ہے و کبیر ہے و سر رہا و جہر رہا اللہم مخفر لی برحمت ایک میں اللہ سے توبہ مانگتا ہوں اپنے کل گناہوں سے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور چھپے ہوئے اے اللہ مجھ کو اپنی رحمت سے بخش دے اور جب صبح صادق ظاہر ہو دو رکعت نماز سنت فجر ادا کرے پہلی رکات میں کلیا یو حلقہ فرون دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا ہے سنت کے بعد یہ دعا پڑھے الحمہ انی کا رحمت من کا تہدی بےحا قلبی اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری رحمت جو میرے قلب کو راستہ دکھا دے قوت القلوب میں مستور ہے کہ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور بار کہے استخف اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ هو الحی اللہم انی اصل میں توبہ مانگتا ہوں اس اللہ سے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اے اللہ میں تجھ سے توبہ کے لیے سوال کرتا ہوں اس کے بعد نماز فرض فجر بحضور قلب اور جماعت ادا کرے نماز تمام کر کے قوت القلوب میں جو دعائیں آئی ہیں ان میں مشغول ہوں اسی قدر دعا کی عادت کرے جس کی پابندی ہو سکے ہر وقت توبہ کرتا رہے توبہ کو کسی وقت نہ بھولے جس قدر عمر لہو و لعب میں گزری ہے اس کی مفرت چاہتا رہے اور وقتوں میں زیادہ بڑ نہ لگایا کرے باتیں کم کی کیا کرے ہاں خدا رسول کے عوامر و نواہی کو البتہ کہہ سکتا ہے یا مسلمانوں کی اصلاح کے لیے دعا کر سکتا ہے یا ایسی بات کرے جس میں برادران اسلام کا نفع ہو یا ایسی بات ہو جس سے بے علم کو علم حاصل ہو اس قسم کی باتیں ذکر کے درجے میں ہیں جہاں تک ممکن ہو قبلہ رو بیٹھا کرے اگر اس کا موقع نہ ہو کہ کسی صاحب دل کی زیارت یا پیر کی صحبت یا عالم ربانی کی مجالست میسر ہو سکے تو مسلح پر بیٹھ کر اورد وغیرہ میں مشہور رہنے سے یہ کہیں بہتر ہے اگر اس قسم کی دولت نصیب نہ ہو تو مسلح پر بیٹھ کر مسجد یا گھر میں ذکر کے ساتھ مشغول رہنا بہتر اور فاضل تر ہے اور بھی سنو جب آفتاب نکل کر تھوڑا بلند ہو جائے اور دو رکات نماز اشراق پڑھا کرے کم سے کم اشراق کا یہ درجہ ہے نماز صبح کے بعد جائے نماز پر اس وقت تک بیٹھنا کہ آفتاب نکل آئے اور طلوع کے بعد دو رکات نماز پڑھنا انعمال کی بہت فضیلت آئی ہے اور جب آفتاب بہت زیادہ بلند ہو جائے تو نماز چاشت ادا کرے یہ اتباع سنت جس قدر اس نے اپنے لئے لازم کر لیا ہے اور دیکھ لے کہ اس کو ہمیشہ نباہ بھی سکے گا ان کاموں کے بعد بزرگوں نے کہا ہے کہ مرید کو چاہیے کہ برادران اسلام کی حاجت براری کے لئے اٹھے جیسے بیمار کی عیادت یا جنازے کی شرکت یا بر اور تقوا میں مدد کرنا اگر اس قسم کے کسی کام کا موقع نہ ہو تو قرآن شریف کی تلاوت کیا کرے یا نماز نفل پڑھا کرے یا ذکر میں مشغول ہو جائے اگر اس کا بھی موقع نہ ہو تو فائزہ قدیت و فن توشر و جب نماز ادا ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ پر عمل کرے یعنی فکر معاش میں مشغول ہو جائے کھانے کپڑے کا سامان مہیا کرے اور اگر ان چیزوں کی بھی ضرورت نہ ہو تو وہ فن نومی سلام سو جانے میں سلامتی ہے پر عمل پیرا ہو یعنی سو رہے پھر جب نماز ظہر کا وقت آ جائے تو جاگ اٹھے تہارت کرے پہلے چار رکات سنت پڑھے اس کے بعد فرض ادا کرے پھر دو رکات سنت پڑھے اجائے جائے نماز پر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے اگر دل فکر ماسوا اللہ سے فارغ ہو خدا کا شکر بجا لاتا رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت آ جائے اگر دل فارغ نہ ہو تو فراخ دلی کی کوشش کرے کیونکہ فراخ دلی بھی عین ذکر ہے نماز فرض مسجد میں ادا کی جائے اور نماز نفل گھر میں کہ دین کی سلامتی اور خاطر جمعی اس میں ہے خیر جب اثر کا وقت آ جائے مرید اکات سنت ادا کرے اس بعد اس کے چار اکات فرض پڑھے ذکر و فکر میں مشغول ہو یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو جائے اثر و مغرب کے درمیان میں دنیاوی کام نہ کرنا عبادت میں مشغول رہنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص آخر شب میں اٹھے طلو آفتاب تک عبادت کرتا رہے اب مرید کو چاہیے کہ نفس کے ساتھ محاسبہ کرے اور یہ کہے کہ ایک روز عمر تیری گزری تجھ کو کیا حاصل ہوا ایسا مبارک دن گزر گیا تجھ کو کیا ملا پھر نماز مغرب کی تیاری کرے پہلے تین رکعت فرض بادہ دو رکات سنت پڑھے اس کے بعد بیس رکاط صلاح اوابین ادا کرے اگر ممکن ہو تو بیسوں رکات پڑھا کرے اور جس قدر اور نہ جس قدر ہو سکے مقرر ورنہ جس قدر ہو سکے مقرر کرے تجیف جنوبہ انل مدج ان کے پہلو بستر سے لگے رہتے ہیں کہ مزداق وہی لوگ ہیں جو درمیانے مغرب و عشاء یاد حق میں رہتے ہیں اور اس وقت کو زندہ رکھتے ہیں اور جب کی نماز کا وقت آئے چارکعاد سنت پھر چارکات فرض ادا کرے اور دو رکعت سنت پڑھے وطر کو آخر شب کے لیے اٹھا رکھے وطر کو آخر شب کے لیے اٹھا رکھے اگر اٹھ جانے پر قادر ہو اور جاگنے کا اعتماد ہو اور سمجھتا ہو کہ نیند ضرور ٹوٹ جائے گی اور اگر خوف, ہونے خوف سونے کا ہو تو ایشا کے ساتھ ساتھ وطر پڑھ لے اس طرح پر عمل درآمد جو شخص کرے گا وہ غافل نہ سمجھا جائے گا اور خاصروں میں اس کا شمار نہ ہوگا بلکہ اس کو حاضر باش سمجھیں گے بعد ایشا قرآن شریف کی ان صورتوں کو پڑھے جن کا ذکر قوت القلوب میں ہے اور, اور اگر اس کو ان صورتوں کے نام معلوم نہیں ہیں یا وہ صورتیں یاد نہیں ہیں تو ڈھائی سو مرتبہ خلاص پڑھ لیا کرے اور ہزار آیت اس حساب سے ہوتی ہے بعد اس کے ذکر و تہارت کے ساتھ سو رہے مگر جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو سونے کا قصد نہ کرے اور رات رہتے صبح ہونے کے قبل بیدار ہو جائے آخر حصہ رات کا استغفار کے لیے نہایت موزوں ہے اور جب سب وقتوں سے رات کے افضل ہے اور اگر مرید آخر شب میں نماز تہجد پڑھا کرے تو اور بہتر ہے کیونکہ اس نماز میں مانیِ استغفار اور مانی تلاوت قرآن دونوں موجود ہیں اس طرح پر جو شخص عمل کرے گا اور ثابت قدم رہے گا تو امید قوی ہے کہ برکت سے اس کے باطن کی راہ یعنی طریقت کی راہ اس پر کھل جائے گی اور مرید کو چاہیے کہ طریقت کی راہ شریعت کے موافقت میں چلے اور شخص کو ایسا دیکھو کہ مدعی طریقت ہو کر شریعت کے موافق نہیں چلتا تو سمجھ لو کہ اس کو طریقت سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے اس لیے اسفلصافلین میں جا گرا ہے کہ اوپر آنا اس کا دشوار ہے یہ مذہب تو ملحدوں کا ہے کہ طریقت کا قیام بغیر شریعت کے وہ جائز رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ جب حقیقت منکشف ہو جاتی ہے تو شریعت کی پابندی باقی نہیں رہتی ایسے اعتقاد پر خدا کی پھٹکار سنو ظاہر اگر باطن کے مطابق نہیں ہے تو یہ نفاق کی علامت ہے یعنی ظاہر میں زہد و تقوی اور باطن میں دنیا طلبی اور ریاکاری اور باطن آراستہ ہو ظاہر خلاف حکم شریعت ہو یہ زندیقیت کی نشانی ہے اگر شریعت پر عمل ہے اور باطن طریقت سے بے بہرا ہے ایسا شخص نقصان یعنی تاوان میں ہے اور باطن کی درستگی چاہتا چاہنا بغیر عمل ظاہر کے ہوا سے بیجا کرنا ہے ظاہر باطن کے ساتھ اس طرح شیر و شکر ہے کہ اس کو کوئی شخص جدا نہیں کر سکتا لا الہ اللہ کی حقیقت ہے اور محمد حقیقت ہے اور محمد رسول اللہ شریعت صحت ایمان جس کو قائم رکھنا ہے وہ ایک جملہ کو دوسرے جملہ سے علیحدہ کر کے مومن باقی نہیں رہ سکتا ایسی خواہش اس کے بالکل باطل اور بے حاصل ہوگی برادر عزیز خلاصہ یہ ہے کہ طالب مرید کو چاہیے کہ اس میں تم ہو یا کوئی دوسرا ہو وہ روز بروز نیت کی درستگی اور دل کی صداقت سے راہ طریقت کی منزلوں کو طے کرتا جائے ہمت عالی رکھے سیرت اتنی پسندیدہ ہو جائے کہ مصفہ نظر آئے خصلت ایسی حسین دکھائی دے کہ مجلا معلوم ہو اور سعادت اور بزرگان دین کی صحبت سے اپنے اخلاق کو درست کرے اور اس پر یقین رکھے کہ دارومدار اس کام کا ارادت اور ریاضت پر ہے ارادت کی حقیقت یہ ہے کہ تھوڑا یا بہت جو کچھ پیر کا حکم و اشارہ ہو اس کی مخالفت نہ کرے اس لیے کہ پیر کے حکم کی بجاوری برکات کا سبب ہے اور ریاضت کی راہ یہ ہے کہ نفس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے کیونکہ نفس امارہ کی موافقت سے ساری آفتیں برپا ہوتی ہیں اور فرائض کو کا جس طرح حکم دیا گیا ہے اسی طرح اس پر عمل کرے اور عادت پرستی چھوڑ دے عبادت کو عبادت کی طرح انجام دے تعلقات اس دنیاوی کو دل سے نکال پھینکے ہوا سے ظاہر و باطن کی ہر طرح حفاظت کرتا رہے کھانا کم کھائے پانی کم پیے کم سویا کرے یہ سب ریاضت میں داخل ہے ہرگز ہرگز ابتدائے, ابتدائے ریاضت او مشاغل میں کوئی مرید کسی مقام کا طالب نہ ہو اور اس کو نہ دیکھے کہ کشف و کرامت ہم سے کیوں سرزد نہیں ہوتی اور فلاں فلا مقصد میں جو مشکلات واقع ہیں وہ کیوں حل نہیں ہوتی یا یہ نہ سمجھے کہ ہم کو یہ حاصل ہوا وہ حاصل ہوا بلکہ ہر حال میں پیر مشفق کی طرف رجوع کرے اور اپنے خیال فاسد کو کنارے کر دیا کرے جب مرید سلوک میں ثابت قدم اور صاحب استقامت ہو جاتا ہے تو ایسے شخص سے امید ہوتی ہے کہ مقام وصول اور تمکین تک پہنچے گا قاعدے کی بات ہے کہ درخت کی پرورش جب باقاعدہ ہوتی ہے تو پھل بھی اچھا ہوتا ہے اگر درخت پر آفتاب کا سایہ نہ ہو اور تربیت اس کی پوری نہ کی جائے ظاہر ہے کہ درخت کی کیا حالت ہوگی اسی طرح اگر مرید پر پیر کی شفقت نہ رہے اور عمل اس کا درست نہ ہو تو اس کو ریاضت کا کہا پھل ملے گا ریاضت کا کیا پھل ملے گا بہرحال یہ باتیں قاعدہ اور ضابطہ اور اصول کی تھیں اب ایک ایسی بات بھی سنو جس کے سننے سے تمام ناامیدی پر پانی پھر جائے وہ بات یہ ہے کہ طالب جہاں تک ہو کام کیے جائے طالب کو بہت ایسی خرابی کا سامنا ہے اس لیے اعضاء او جوارے آلودہ معصیت ہیں خیر ہے تو ہوا کریں اس سے تم اپنی راہ کھوٹی کیوں کرتے ہو چلے چلو ہے ہے اس راز کو تم نہیں جانتے ہو جوارح کی صفت اگر فسق و فجور ہے تو دل کی صفت ایمان و ایقان وہاں دل سے کام ہے جوار نظر انداز وہاں دل کا اعتبار ہے جوار بیکار وہاں دل منظور نظر ہے جوار محجور و بے خبر وہاں جو کچھ ہے دل ہے جوارح کچھ نہیں نہیں ان اللہ تع تمہاری صورتیں اور تمہارے کاموں کو نہیں دیکھتا وہ تو تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے یہ ایک حدیث میں ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ تور سینا یعنی کوہ تور دنیا میں ایک ہی ہے اور حضرت موسا علیہ السلام جنہوں نے ارینی کہہ کر لن ترانی سنی تھی جہاں میں ایک ہی گزرے ہیں نہیں برادر عزیز اگر غور سے دیکھا جائے تو ہر قالب کوہے کا حکم رکھتا ہے اور ہر دل اپنے وقت کا موسا ہے اور کیسا موسا جس پر انی ان اللہ کی ہر تجلی آن ہوا کرتی ہے وہاں کے کاروبار کو تم اپنے کارخانے سے ملاتے ہو اس سے اس کو کیا نسبت ذرا انصاف سے کہنا اور اس بات کو دیکھنا کہ اگر لاکھوں برس طاعت و عبادت کرتے رہو وہ بھی کسی جان فشانی اور کیسی جگر گداسی سے کہ آنسو کا دریا جاری رہے خونے جگر آنکھوں سے ٹپکتا رہے درد دل بےتاب کرتا رہے مگر تم اپنی سچی طلب کی دھن میں ایسی جان توڑ ایسے جان توڑ مجاہدے کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھو اور ہیچ سمجھو اس معاملے کے بعد تمہارا ذکر اس بارگاہ میں کہیں آ جائے قبولیت کی تو بات ہی دوسری ہے اس کا کیا ذکر تو یہ کہتے ہیں کہ ساری طاعت و عبادت کے بارے میں اگر اتنا بھی ادھر سے کہہ دیا جائے یہ کس کام کی ہے بالکل مجھے پسند نہیں تو سمجھ لو کہ بڑی سے بڑی دولت تمہیں مل گئی اور وہ ریاضت شاقہ اب کام آ گئی اور وہ محنت خوب ٹھکانے لگی اور بڑے سے بڑا بدلہ مل گیا اس نقل سے شاید یہ عقدہ حل ہو جائے گا کہ ایک دفعہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کو کہ مجھ کو حکم خداوندی ہوا ہے کہ تمہیں قرآن شریف سناؤں کیونکہ تمہارا پڑھنا مقبول بارگاہ ہو گیا ہے حضرت ابئی بن کاب رضی اللہ عنہ یہ بشارت سن کر غائط خوشی میں بول اٹھے او ذکر تو کیا مجھ ناچیز کا ذکر بھی وہاں ہوتا شیر تاز بری کے عاشق روئے توام سن خاکے کفے پائے سگ کوئے توام اس کا گمان بھی نہ کرو کہ میں تمہارا عاشق ہوں ارے میں تو تمہاری گلی کے کتے کے پاؤں کی خاک ہوں اور سنو ایک دفعہ حضرت خواجہ شبلی رحمتہ اللہ علیہ خاص رنگ میں تھے کہیں اسایت شریف کی آواز سمائے مبارک تک پہنچی اخص اوفی ہے ولا تکلمون یہاں سے دور ہو جاؤ خاموش رہو سات لاکھ برس کی چیخ چلاہٹ کے بعد دو ذخیوں پر یہ خاص جھڑکی ہوگی کہ دور ہو جاؤ چپ رہو حضرت شبلی رحمتہ اللہ علیہ نے سن کر اس سے خاص مزہ لیا اور فرمایا بڑی خوشخبری ہے ان کے لیے بلا سے اتنی طویل مدت تک عذاب سخت ہوتا رہا اس معشو کے حقیقی نے آخر ان کو دُردرایا تو سہی وہ فرہد بخش آواز انہوں نے اپنے کانوں سے سن لی اور بولے واسطہ, واسطہ خطاب ان پر ہو تو گیا حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے یہ تقاضائے عشق و محبت ب عشق و محبت اس پر نظر نہ کی کہ کس درجے سخت لب و لہجہ میں جھڑکی ہوئی ہے بلکہ صرف اس کو دیکھا کہ اگرچہ سخت سے سخت کہا گیا ہے مگر کس نے کہا ہے اور کس ادا سے کہا ہے اور کہنے والا کیسا دل ربا اور کون جانے جان ہے سبحان اللہ بیت یکے باما سخن گوی اوپس آن گاہ بکش گر کشت خواہی بادشاہ ہم سے کوئی بات کر لے اس کے بعد اے بادشاہ اگر تو چاہتا ہے تو قتل کر دے مصنوی رہبر تو اگرچہ یار بہد رسد آنجا کہ یادے یار بود وسل پدید شد شدح شد گفتگوے دلالا اگر تیرا رہبر تیرا مددگار ہو تو وہاں پہنچا دے گا جہاں سے دوست کی یاد شروع ہوتی ہے جب وسال کا سر درست ہو گیا تو بیچ میں کٹنی کی آمد و رفت سرد پڑ گئی وسلام